شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قتيرانه وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب حَذَا بَلَاغُ لِلْنَّاسِ وَلِيُنزَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا اس موجودہ زمین کے علاوہ اور موجودہ اسمان کے علاوہ دوسری زمین اور اسمان لائے جائے گا میدان حشر میں و برضول واحد الکار اور سارے کے سارے لوگ اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو واحد ذات زبردست ہیں وطر المجرمین یومزم مقررین فلسفات آپ دیکھیں گے مجرمین کو اس دن وہ بیڑیوں میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیل من قطران ان کا لباس کرتے شلواریں من قطران گندک کے ہوں گے و تخشا وجوہ النار اور ان کے چہروں کو آگ و ڈھانپ رہی ہوگی یہ اللہ پاک ان کو سزا دے گا ان کے اعمال کی وجہ سے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے حاضہ بلاغ الناس قرآن مجید کے اندر یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں کو پہنچانی ہیں ولیون ضروب ہی تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ان باتوں کے ذریعے سے نصیحتوں کے ذریعے سے ڈریں ولیما واحد اور جان لیں حق القین کے درجے میں کہ ان کا معبود ایک ہی ہے ولیز رق کر الباب اور چاہیے کہ عقل والے لوگ ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ اسلام کے خلاف یا اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کرتے ہیں وائند اللہ مکر ہوں یہ جو لوگ مکر کرتے ہیں ان کے مکر و فریب اللہ کے علم میں ہیں اللہ ان کو اس طرح کے مکر و فریب پر سزا دے گا اور اللہ تعالی حق قبول بول بالا کرے گا کامیابی والے حق کو دے گا اور ہمیشہ ہر دور میں یوں ہی رہا ہے باطل شروع میں بڑی جھاگ کی شکل میں تو بہت بڑے رولوں کے ساتھ سامنے آتا ہے لیکن اللہ پاک حق کو فتح نصیب کراتے ہیں یہی ہوا اس زمانے میں بھی فرمایا مکر تو وہ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں لیکن ایمان والا شخص جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جیسے حدیث میں نا لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آگ اس کو پگلا دیتی ہے جی آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے جی پانی ہے جو پانی کو آگ کو بجھا دیتا ہے جب پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے تو فرمایا کہ ہوا ہے کہ جو ہوا اس کو بہا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے تو پہلے یہ سارا پہاڑوں کا ان چیزوں کا ذکر ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ لوہ ہے کہ ان کو ختم کر دیتا ہے لوہ ہے زیادہ فلاں آخر میں ہوا کا نمبر آیا کہ ہوا سے زیادہ بھی کوئی مضبوط چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والا بندہ مومن بندے کا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے تو یہاں کل کے سبق میں بات آئی نہ ان کا نا مکرو ہن اسلام کے خلاف انبیاء کے خلاف جو لوگوں نے تدبیریں کی مکرو فریب کیے یہ اتنے بڑے بڑے مکرو فریب اور تدبیریں تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جاتے لیکن ایمان والا مضبوط ہوتا ہے وہ ان تمام طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے جیسے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید نے ان ابراہیم کان نا امتن کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھے حالانکہ وہ تو اکیلے آدمی تھے مطلب ان کا کارنامہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی جماعت مضبوط جماعت کا کارنامہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سے ٹکر لینی ہے مناظرہ ہوا پھر انہوں نے آگ میں ڈالا وہ سب کچھ کرتے رہے فرما اللہ نے آل ایمان کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں رسولوں کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں اور وہ ضرور پورا کرتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور مقابل کو دشمنان اسلام کو ذلیل کرتا ہے یہ دنیا کے لحاظ سے بھی بات ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ غالب انتقام والا ہے آج کے سبق میں حساب و کتاب کی بات ہو رہی ہے فرمایا <تصفح> ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی ختم کر دی جائے گی دوسری زمین لائی جائے گی وسماوات اور اسمان بھی اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید نے مختلف مقام پہ فرمایا ہے مثلا ایک جگہ میں فرمایا نا کہ سکو اسمان پر جو سورج ہے ختم کر دیا جائے گا قیامت کے وقت سما رو اسمان بھی ختم کر دیے سورج ختم کر دیا جائے گا زمین ختم کر دیپیٹ دی جائے گی کتعی جس سے جلل لل ختم کر دی جائے گی تو اس زمین پر تو سارا یہ زلزلے کا نظام برپا ہوگا کیا مت جو آ جائے گی یہ سمندر آگ بن جائیں گے یہ سارا آسمان وغیرہ زمین ٹوٹ گئی اب میدان حشر میں لوگ آئیں گے تو ایک نئی زمین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بالکل صاف ستھری ہوگی نئی زمین حساب کے لیے آئے گی چاندی کی طرح وہ سفید ہوگی جس کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے اور اس زمین کے اوپر کسی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا یہ موجودہ زمین پر تو ہر طرح لوگوں کی نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں اس پر لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اس زمین کو لایا جائے گا اور اس طرح آسمان بھی نہیں موجودہ زمین میں پہاڑ بھی ہیں نہریں بھی ہیں دریا بھی ہیں نشیب و فراز بھی ہیں اس زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا ترافی ہاں ولا امتا کہ اس زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا بالکل برابر ہوگا پانی نہیں ہوگا درخت سائے کے لیے نہیں ہوں گے کوئی پہاڑ یا ایسی کوئی چیز جائے پناہ کے لیے نہیں ہوگی اگر پانی ہے تو پھر کوثر کا ہے وہ اپنے اعمال سے ملے گا اور سایہ ہے تو اللہ کے عرش کا ہے جو مخصوص ہو, نیک بندوں کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا وہ زمین بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس زمین میں ترمیم کر دی جائے گی تبدیلی کی جائے گی اس زمین کو کھینچ کر یوں برابر کر دیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا حیرت مولانا اور علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بین القرآن میں ان دونوں طرح کی احادیث کی تطبیق اس طرح دی ہے کہ اول جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ فنا ہوں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب لوگ زندہ کر دیے جائیں گے تو جب زندہ کر دیے جائیں گے تو اس وقت تو اسی زمین میں تبدیلی کی جائے گی اور اس کو کھینچا جائے گا برابر کیا جائے گا لیکن اس کے بعد جب لمن الملک اليوم کی صدا لگے گی اب کون ہے جب اس طرح ہے حساب کے لیے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر نئی زمین میں منتقل کیا جائے گا اس زمین کے اوپر حساب نہیں ہوگا تو گویا دونوں احادیث کے اوپر مطابقت ہو گئی کہ اولا جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو اسی زمین میں ایک ترمیم ہوگی جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو نئی زمین لائی جائے گی جس کا یہاں پر ذکر ہے یومت و بدل العرض غیب العرض کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں زمین تبدیل کر دی جائے گی آسمان تبدیل کر دیا جائے گا وہ برزول اللہ واحد القار سارے کے سارے لوگ اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کے سامنے کھڑے ہو جائیں بہت زیادہ رش ہوگا رش کی وجہ سے گرمی بھی ہوگی اپنے غم و حزن اپنے گناہ اپنے امال سامنے خود بخود ہی یاد آنے لگ جائیں گے ان کی بھی پریشانی اور گرمی ہوگی سورج بھی قریب ہوگا اس کی گرمی بھی ہوگی حساب و کتاب کا خوف ہوگا اس کی بھی گرمی ہوگی اور رش بہت زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے بھی گرمی ہوگی کہ ایک بندہ اگر سجدہ کرنا چاہے تو سجدے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملے کہ وہ بس اتنی ہی جگہ عدیش میں آتا ہے اتنی ہی جگہ ایک بندے کے لیے ہوگی جتنی جگہ میں وہ کھڑا ہے بس اتنا رش ہوگا اور کچھ منجان بلا یہ ترتیب ایسی کر دی جائے گی کہ آمال کا نظام تو کٹ چکا ہے اب حساب کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں کوئی سجدے میں نہ چلا جائے کیونکہ سجدے میں کوئی جائے تو اللہ کی رحمت کو حیا آ جاتی ہے تو اس دن سجدہ گویا کہ پہلے سے ہی روک دیا جائے کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے سب کے دل سے سجدہ کر دے تو اللہ پاک کے حدیث میں آتا ہے سجدے سوچنے سے پہلے اس کو معاف کر دیتے ہیں اپنے رحمت کی گود میں لے لیتے ہیں اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کا مکرب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مقرب انسان اللہ کے پاس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یعنی قریب اللہ کے سجدے کی حالت یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا تو یہاں تو سجدہ کرنا آسان ہے اور وہاں سجدہ کرنا چاہے گا تو کر لگ سکے گا اس وقت ندا لگے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد اللہ اللہ کے سامنے سب حاضری ہوگی اور کوئی بے انصافی نہیں ہوگی ہر کسی کو انصاف ملے گا لیکن زہر ہے کہ انسان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ ڈر رہا ہوگا آپ دیکھیں گے مجرمین کو اس دن وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے ان کو زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے یہ ذلت کے لیے چکر ایک مجرم کو پچاس پولیس پکڑ کے لے کے جاری ہوتی ہے یہاں تو پھر بھی ممکن ہے کہ مجرم باد بھاگ بھی جاتے ہیں وہاں بھاگ کے کہاں جائیں گے اور اللہ کے دربار اور عدالت کے سامنے لوگ بھاگ کے جا سکتے ہیں وہاں بیڑیاں اور زنجیریں اس لیے لگائی جائیں گی کہ ان کی ذلت کی جا رہی ہے ان کے کرتوت ایسے تھے ان کے اعمال ایسے برے تھے کہ وہ اسی کے قابل تھے کہ ان کو زنجیر زنجیروں میں جکڑا جائے اور پھر قرآن مجید نے چوبیسویں پارے میں جو ذکر فرمین وسیق اللہ کفرو الجنم ظمر کہ ان کے گروہ بنائے جائیں گے مجرمین کے گروہ ہوں گے یعنی چوروں کا ایک گروہ ہوگا ڈاکو کا ایک گروہ ہوگا شرابیوں کا گروہ ہوگا یوں گروہ ہوں گے ہر گروہ کو ایک ہی زنجیر کے ساتھ باندھا جائے گا یعنی لمبا زنجیر ہوگا ہر زنجیر کے ساتھ اس اس گروہ کے لوگوں کو باندھا جائے تو بہت سارے گروہ بنیں گے جو جو گناہ ہے اس کا ہر ایک کا الگ الگ جس کو فرمایا وطر المجرمین یو مزم مقرر آپ دیکھیں گے اس دن میدان حشر میں کہ مجرمین کو بیڑیوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جپڑا ہوا ہوگا سرابیلہم من قطران و تقشا وجوہم النار اب یہ حساب کا بعد کا منظر شروع ہوا تو ان کو لباس تو کسی کے نہیں ہوگا سب سے پہلے لباس جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیر ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں کو عطا کیا جائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے بات ہے جب حساب ہوگا تو پھر مجرمین کو جو لباس دیا جائے گا وہ لباس گندک کا گندک یہ جو جس کو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے تو جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ چونکہ لباس ان کا ایسا ہوگا کہ اس سے برکھ کر کے آگ جلدی پکڑ لے گی یہ مزید عذاب کی ذلت کرنا مقصد ہے تکشاں وجوہ منار اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی یعنی پورے کے پورے گویا کہ وہ آگ میں جھلس جائیں گے اور موت نہیں آئے گی موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی اور جسم جو غلے سڑے گا دوبارہ تعمیر ہوتا رہے گا جیسے ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ تعمیر ہوتا ہے یہ سزا ہوتی رہے گی تو فرمایا کیوں سزا ہوگی لیجی اللہ نفس ما کسبر یہ اللہ پاک اپنی سفل عدل کے ذریعے سے بدلہ دے گا ہر نفس کو ماں کا سباد جو اس نے کمائی کی ہے جیسے اس نے کیا ہے بہت موقع اللہ نے دنیا میں دیا دیکھو ایک اللہ کی رحمت کی بات یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے بھائی یہ نیک نیکمال کرنے ہیں گناہ نہیں کرنے اور کسی نے گناہ کیا تو ہم معاف نہیں کریں گے یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے اور لوگ اس پر بھی کام زن ہوتے بہت اللہ والے ایسے ہوتے جن سے گناہ بھی نہ ہوتا یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہے رحمت ہے معاف کر دیں گے اپنا مقرر اور پھر آخر میں دوہرائیں گے بھی نہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے کیونکہ اتائب، میں آتا ہے لائن جن سلائی ہے کہ اگر کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو اس کو ایسا دھو دیں گے ایسا دھو دیں گے یہ ان لوگوں کے زمرے میں چل جائے گا جیسا اس کا گناہ ہے ہی نہیں یعنی لا نفی جنس ہے لا نفی جنس بالکل اچھا تمام چیز کی نفی کر دیتی ہے لا نفی جنس یہ ہوتی ہے جیسے لا الہ الا اللہ یہ لا الہ لفظ الہ پر جو لا داخل ہے یہ لا لا نفی جنس ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی چیز ذرہ برابر بھی معبود بننے کے قابل نہیں ہے تمام چیزوں کی نفی ہو گئی ہے کوئی بھی اس میں ہے اسی طریقے سے من ازم کمن لا, لا نفی جنس لائیے کہ سب گناہ معافی ہے. اور دوہرایا نہیں جب گناہ کی معافی ہو گئی اس گناہ کو اللہ دہرائے گا نہیں کہ تم نے تو یہ گناہ کیا تھا تم نے یہ گناہ کیا تھا جب معافی ہو گئی بس ختم اس کو دورانہ جیسے کسی کو بندہ کسی کی غلطی سے معافی دے دیتا ہے تو اس کو دوہرانا نہیں چاہیے کیونکہ زیادہ اس کی پھر تجریل ہے جب معافی جو مانگ لی تو پھر کیا بات ہوئی ہے اس کو دوہرانا نہیں چاہیے اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ دورائے گا نہیں فرمایا میں حاضا بلاغ ہمارا کام تو یہی ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں قرآن مجید ایک نصیحت بھری کتاب ہے اس کے اندر اچھے لوگوں کی باتیں ہیں برے لوگوں کی باتیں ہیں اور قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اچھے لوگ بنو پیغمبروں کا کی جماعت قرآن مجید نے کیا کہا, کہا پانچویں پارے میں صدیقین اور تم نیک بنو انبیاء کے ساتھ تمہارا حسر ہوگا صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سب سے بہترین رفیق ہے اللہ سب سے بہترین رفیق ہے جب تم اللہ کے مقرر بنے اللہ آپ کو اپنا رفیق بنائے گا اور اللہ رفیق بناتا ہے تو اس قرآن مجید میں واجو نصیحت کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کو سن کے سمجھ کے اللہ سے ڈرے اور توحید پہ آئیں اور جان لیں علم حق القین علم یقین پہلے علم یقین پھر الیقین، آخر میں مقام ایمان ہے حق ذات کے علاوہ کسی ادنا تصور حکین بھول یاد تم یقین حق الیقین سے یہ جان لو تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں حیرت ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے آخری نصیحت کی تھی کہ معاذ اگر تم جلا دیے جاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ تو جل جانا برداشت کر لینا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا برداشت کر لینا اللہ تو بھی شیا لیکن میری ذات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا کہ لوگ آپ کو شرک کرنے میں مجبور کرتے ہیں کہتے ہیں جائے شرک کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہاری جان کو بخش دیں گے تو شرک نہ کرنا جان کو ٹکڑے کروا دیں یہ ہے حق الیقین سب سے پہلے جو درجہ دو ہے وہ تو علم الیقین ہے کہ اللہ کا علم ہوا کہ اللہ ہے پھر اس کے بعد علم الیقین ہوتا ہے کہ واقع تن یہ چیزیں ہیں مشاہدہ ہے لیکن ایمان کا اونچا جو نجات کا مقام ہے وہ حق القین کہ اللہ کی وحدانیت پر ایسا یقین ہو کہ ذرہ برابر بھی قلب و جگر ایمان میں شب و شرک بنا ہو جس میں جس کو کہتے ہیں نہ شرک جلی نہ شرک خفی نہیں یا بڑا شرک نہ چھوٹا شرک اور چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے کہ آج چاہے صحیح نہیں تھی تو سر میں ہلکا ہلکا درد ہے اور چائے اچھی تھی تو طبیعت بہت سیٹ ہو گئی تو چائے کو اس نے مسبب بنا دیا یہ شرک خفی ہے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے قرآن یہ بات کر رہا ہے تاکہ عقل والے لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں اللہ سمنسی کریں